امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے حوالے سے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا اللہم صلی علی محمد محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اے زمینوں کو بچھانے اور آسمانوں کو بلندیوں پر روکنے والے اور اے خوش نصیب و بد نصیب دلوں کو فطرت پر پیدا کرنے والے اپنی بہترین رحمتیں اور روز افزوں درود اپنے اس بندے اور برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم پر نازل فرما جو خاتمے وہی رسالت ہے اور مشکلات کے راستوں کا کھولنا اور آسان کر دینے والا ہے جس نے حق کو حق سے آشکار کیا جس نے باطل کے لشکروں کو دھکیل دیا جس نے گمراہی و ذرالت کو نابود کیا یہ درود اس شان کے ہوں جس شان سے استقلال کے ساتھ اس نے یہ بار اٹھایا اس بار کو اس نے تیرے حکم کی فرما پذیری تیری خوشنودی کے حصول میں اجلت کرتے ہوئے قوت و توانائی کے ساتھ اس طرح اٹھا لیا کہ نہ تو آگے بڑھنے سے قدم پیچھے ہٹائے اور نہ عزم میں سستی آنے دی اس نے تیری وحی کو محفوظ کیا تیرے عہد و پیمان کی نگہ داشت کی تیرے فرمان نافذ کر کے رہا یہاں تک کہ علم و دانش خدا پرستی اور حق پرستی کی آگ بھڑک اٹھی غلط راستوں کے چلنے والوں پر حق کا راستہ کھل گیا گناہوں اور فطروں میں ڈوبے ہوئے دل و دماغ اس کے طفیل میں ہدایت پا گئے اور انہوں نے واضح نشانات کو قائم کیا اور نورانی احکام جاری فرمائے وہ تیرے اسرار اور رموز کے امین اور قیامت کے دن نکوکاروں اور بدکاروں پر تیری جانب سے شاہد اور گواہ ہوں گے وہ سچائی کے ساتھ تیرے بندوں کی طرف تیری طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے بار خدایا اپنے سایہ رحمت میں تو انہیں بہت بڑا حصہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم کے از بیش حصے سے سرفراز کر ان کے دین کی شان کو تمام بانیا نے دین کی عمارت سے بلند و بالا کر اور ان کے درجہ و منزلت کو اپنے نزدیک گراں قدر قرار دے اور ان کے نور کو اور کمال تک پہنچا تاکہ تمام دنیا اس سے بہرور ہو مقبول گواہی اچھے کلام قول فیصل کے اعتبار سے انہیں بہترین جزا دے بار خدایا ہمیں اور ان کو خوشگوار زندگی دائمی نعمتوں آرام انگیز خواہشوں انتہائی سکون اور کرامت و شرف کی منزل میں شریک کر دے حضرت کا قرب نصیب فرما اللہ صلی علی محمد اموار محمد